اللہ مسلی محمد کماسال موالا بارک محمد, آل محمد كما آل اللهم بار ابروہی موالا فدیا حسن وفل آخرتی حسنت وقا بندار کا رحمتوں لاح اللہ کا انی گرو منالمین حسم و نمل وقید یا کم بحمتی کا استغذ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج تیرہ اپریل دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر دو سو گیارہ کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورہ مریم کی آیت نمبر سکسٹی سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ گفتگو آیت نمبر ففٹی نائن پہ ہوئی تھی کہ امبی اکرام علیم السلام کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں اب اگلی آیت میں ایکسیپشن آ رہی ہے ان لوگوں کی جو توبہ کی روش اختیار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ منگتابا و من وم الح مگر جو لوگ توبہ کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک امال اختیار کریں فلا اکید خلون تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا ولاش آ اور وہاں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن ان کو اللہ تعالی اپنے رحمت کا مقام جنت عطا فرمائے گا اور ظلم اس اعتبار سے بھی نہیں ہوگا کہ جو نیکیاں کی ان کا بدلہ ملے گا اور اس اعتبار سے بھی ظلم نہیں ہوگا کہ جتنی نیکییں کی اس کے اعتبار سے انہیں جنت میں مقام ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا <سؤال> کون سی جنت ہے جناتی عدنی نلتی وعد الرحمن الرحمان عئی باد غیب <سؤال> وہ ہمیشہ کی جنت ہے باغات ہے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا ان نہ ہوتی اور بے شک یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر بیڈ لک غالب آ جائے لیکن آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے جس نے دنیا میں نیک امال کیے اسے اس کے اعمال کے مطابق انشاء اللہ تعالی بدلہ ملے گا دنیا میں بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے اس کے باوجود رزلٹ اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے کیونکہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہاں اللہ تعالی کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے آخرت میں کوئی بیڈ لک والا معاملہ نہیں اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا اللہم جعلنا من ہوں اللہ کا جنت الفردوسین صدیقین اللہ سلاما وہاں وہ کوئی بھی جنت کے اندر لغ بات نہیں سنیں گے بجز اس کے کہ سلامتی والا معاملہ ہوگا جب بھی کوئی کسی کو ملے گا تو اس پر سلامتی بھیجے گا یہ جنتوں کا تکیہ کلام ہے جو سورہ یونس میں بھی رپورٹ ہوا باقی جگہوں پر بھی کہ کوئی ایسی کوفت والی بات سننے کو نہیں ملے گی دنیا میں ہو جاتا ہے اچھے ماحول کے اندر بھی بعض اوقات کوئی جملہ ایسا بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے لیکن جنت میں کسی کی بات سے انسان کا موڈ آف نہیں ہوگا اگر کوئی کسی کو بات سنائے گا بھی تو وہ زیادہ زیادہ اس پر سلامتی بھیجے گا دنیا میں اپنی زبان سے تکلیف دینا یہ انسانوں کے ساتھ ایک کمزوری جڑی ہوئی ہے آخرت میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے انسان اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اسے دعا ہی دے گا اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی کی دعا نہ وہاں پر کوئی غیبت والا معاملہ ہوگا نہ جھوٹ بولنے والا نہ کسی کو دل آزاری کرنے والا کوئی معاملہ ہوگا یہ سارے اس دنیا کے جھنجٹ ہے والا ہم رزق ہوں فی ہا ہوں اور وہاں انہیں رزق ملے گا صبح اور شام این ممکن ہے کہ یہ محاورتن بات ہو رہی ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے مختلف اوقات میں رزق دیا جائے گا اور اس کی بھی possibility ہے کہ وہاں پر بھی صبح و شام والا معاملہ ہے ویسے تو احادیث میں یہی ہے کہ رات نہیں ہے جنت میں یہ ایک ایپ والی چیز ہے جنت میں روشنی ہی ہے دنیا میں یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ کہ انسان جب تک چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کی مشینری کام نہیں کرتی اونگنا شروع کر دے گا اڑتالیس گھنٹے کے بعد تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیند کی حالت میں چلا جائے گا لیکن آخرت میں جنت میں یا ولی اعدب بلہ جہنم میں بھی نیند والا کوئی معاملہ نہیں ہے رات بھی وہاں پر نہیں ہے جہنم کے اندر تو آگ ویسے ہی سیاہ ہے جنت کے اندر کوئی رات والا معاملہ نہیں دن ہی دن ہے نیند چکے وہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹوائلٹ جانا انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہزم ہو جائے گا نیند کی کمزوری ٹوائلٹ کی کمزوری ایون بھوک کی کمزوری یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جنت میں جو انسان کھائے گا پیئے گا وہ لذت کے لیے کھائے گا پیے گا کمزوری کی وجہ سے نہیں پیاس کی وجہ سے مشروب نہیں پی رہا ہوگا اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوگا اس پہ بعد لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پیاس نہیں ہوگی تو مشروب کا ذائقہ کیسے آئے گا یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ پیاس کے بعد انسان کو ٹھنڈا مشروب اچھا لگتا ہے آخرت میں اللہ تعالی نے جو لذت کا معاملہ ہے وہ دنیا کی پیاس سے آزاد کر دی ہے اس کی ڈائنمکس ہی ہے لہذا آخرت کی نعمتوں کو کبھی یاد کرتے ہوئے یا ڈسکس کرتے ہوئے انسان کو یہ وام بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ کیسے آئے گا اگر پیاس نہیں ہوگی تو پینے کا مزہ کیسے آئے گا اگر نیند نہیں ہوگی تو تھکاوٹ کیسے اترے گی تھکاوٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے ٹوائلٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے بڑھاپا آنا بھی دنیا کی کمزوری ہے اور سب سے بڑی کمزوری بوت انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے ہمیشہ کی زندگی انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جنت میں اسے نعمت دے دے گا تو یہ دنیا کی ڈائنامکس اور آخرت کی ڈائنامکس میں فرق ہے تو صبح و شام انہیں رزق دیا جائے گا این ممکن ہے یہ فزیکلی صبح و شام ہو وہاں پر رات کا ذکر نہیں ہے شام کا ذکر ہے این ممکن ہے اس سے مراد مختلف اوقات ہیں جن میں اللہ تعالی کی طرف سے اسپیشل رزق دیا جائے گا تلکل جنت نُورِثُ نورسومن عِبَادِنَا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے منکان تقیا جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی ہی ڈرنا ہے میں نے تو بڑے یعنی گناہ قسم کے لوگ بظاہر جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں ان سے بھی ایسے ایسے جملے سنے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے اور پاکستان میں تو تک یہ کلام ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں میت ہے منہ تے سچی گالی ہوتی ہے کارتے نا اور سب زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی یہی تکیہ کلام اڈاپٹ کیے ہیں تو یہ جملے ہیں لوگ بول دیتے ہیں اور اسی طریقے سے میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا وہ خدا سے بھی نہیں ڈر رہا ہوتا کہ یہ آپ یہ ڈون قسم کے لوگ ہیں ان کے آپ وی دیکھے دیکھیں کوئی قریبی ساتھی ان کا مارا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ وہ کلاشن کوف اٹھا کے جناب آپ کو درست دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جو رات قبر سے باہر ہے وہ اندر نہیں ہو سکتی اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے اور کرتوت ان کے وہی رہتے ہیں ان کے ساتھی بھی مر جاتے ہیں وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے وہ صرف ایک ویڈیو کلپ ہی انہوں نے شوٹ کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوف خدا والا معاملہ نہیں ہوتا لیکن واقعی جنہیں یہ پتا ہے کہ مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر اس کی زندگی اس طرح کی نہیں گزرتی کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے اور اللہ کا باغی ہو إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اب یہ فرشتوں کی طرف سے اسپیسیفکلی حضرت جبر اسلام کی طرف سے ایک اناؤسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر اے نبی تمہارے رب کے حکم کے ساتھ یعنی حضرت جبرئی اسلام وہی لے کر آئیں یا ویسے اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر رسول اللہ کے پاس نہیں آ سکتے بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو وہی میں جب ڈلے ہوتا تھا تو آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلدی وہی آئے تو حضرت جبر اسلام کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کر دیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے لہو ماں بئین عیدینا وماں خلفنا اور اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے وہ ماں بئی ذالک اور جو اس کے درمیان ہے یعنی نہ تو ہماری اپنی کوئی مرضی ہے اور نہ ہم خود مالک ہیں کسی چیز کے سب کچھ اسی کا ہے وہی بھی اس کی مرضی سے لے کر آتے ہیں پیغام بھی اس کی مرضی سے وما کا نا ربو کا نسیا اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی وہی میں ڈیلے آیا تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے نہ اللہ بھولنے والا ہے اور نہ اس کے فرشتے کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں جب حکم ہوگا تو وہ ضرور آئیں گے رب السماوات والارض وما بے اور وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی پالنے والا وما بے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فا تو اسی کی عبادت کرو وسطر عبادتی اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو یہ مشکل کام ہے دیکھیں اگر صرف جمعے کی نماز پڑھنی ہو تو مسلمانوں میں 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں ہمارے ان ملکوں میں انڈونیشیا ملیشیا میں 90% کے قریب بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ تو روزانہ پانچ دفعہ پڑھنی پڑتی ہے بھائی پانچ دفعہ کی نماز روزانہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے کبھی کبھار اللہ کے سامنے سر ٹیک دینا عید کے موقع پہ یا رمضان شریف کے اندر یا جمعے کے دن یہ بڑا آسان کام ہے استقامت اصل میں مشکل کام ہے ہل تعل سمی یا کیا تم جانتے ہو اس ہستی کے مثل کسی اور ہستی کو اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس میں یہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ اللہ اس کائنات سے بے پرواہ ہے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے اس کا پالنے والا ہے اور اس جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا مراد یہ کہ وہ ہستی خود غنی ہے سب لوگ اس کے محتاج ہے اگر وہ تم سے عبادت بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا تو وہ اس عبادت کا محتاج نہیں ہے یہ عبادت تمہیں چاہیے آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آدھا جملہ ہے پورا جملہ یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے آخرت میں کامیابی کے لیے بعض لوگوں کو جوش چڑھتا ہے تو وہ اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے اور بھائی اللہ نے یہ کہیں دعوی بھی نہیں کیا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے البتہ اللہ نے یہ بتایا کہ جو ایمان لانے کے بعد امبیا کی پیروی کرتے ہیں نیک امال اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں نیکیوں پر استقامت کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے اور جو ایسا نہیں کریں گے نبیوں کی نافرمانی کریں گے وہ مارے جائیں گے لہذا ہمیں آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے نمازیں چاہیے اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے ہمیں اپنے لیے نمازیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں اور نماز تو چونکہ ایک ڈومیننٹ چیز ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے جتنے فرائض ہیں ان میں آپ نے پابندی اختیار کرنی ہے حرام کاموں سے بچنا ہے وہ یقول انسان اور انسان کہتا ہے یہ وہ انسان جو آخرت میں جی اٹھنے کا قائل نہیں ہے ادا ماں مت الصوف اخراجیہ <حَيَّة> کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. اولا یز کرسان <الْإنسان> کیا انسان کو وہ بات یاد نہیں ہے ان نا من قبل کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی تو زندہ کیا تھا تخلیق کیا تھا مردے میں سے زندہ نکلا ہوا ہے یعنی وہ قطرہ جو انسان کی پیدائش کا باعث ہے بظاہر دیکھنے میں تو ایک مرد ہے اور وہ اسی زمین کی خوراک سے بنتا ہے اور اسی کو اللہ تعالی نے اس نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھی بنایا تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے انا خلقناه من قبل علم یق اور ہم نے اسے پیدا کیا اس وقت جب کہ وہ کوئی شہ نہیں تھا تو وہ اللہ جس نے کچھ نہیں تھا تو انسان کو تخلیق کیا تو وہ اس کی گلی سڑی ہڈیوں میں سے یا اس کی راک ہاؤں میں بکھر جائے یا وہ شیر کے پیٹ میں چلا جائے یا کسی قبر میں چلا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے اللہ تعالی اس کے اڈزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا اڈزا نہ بھی ہو کسی اور فارم میں تحلیل ہو جائیں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا ہاں لاف کنزرویشن آف انرجی یا فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس وہ یہی ہے کہ آپ میٹر کو کریٹ نہیں کر سکتے ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں انسان کو جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے اس کی راکھ بھی اڑا دی جائے تب بھی وہ کسی فارم میں تو موجود ہے اس کائنات میں انرجی کی فارم میں اس انرجی کو دوبارہ سے میٹر میں کنورٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ دیکھیں اتنا حیران کن معاملہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور انسان بے بس ہے وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی ہوئی ان کے بارے میں تو چلے ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ایک بے قدر پانی کا قطرہ اس سے پورا انسان بن کے نکلتا ہے اور آج تو ہم الٹراساؤنڈ کے ذریعے وہ ساری چیزیں کلڈ فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بے قدر چیز میٹر کی فارم میں اس طریقے سے ایوالو ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بڑھنا شروع کرتی ہے اور وہ میٹر خود بخود شکل اختیار کرتا ہے اس میں آنکھیں بھی بن جاتی ہیں اس میں ہاتھ بن جاتے ہیں ناخن دل باقی ساری چیزیں خون اور اس سے بڑھ کر جو سب سے حیران کن چیز ہے کہ اس کے اندر شعور بھی ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ دنیا میں کوئی میٹر لے لکڑی کاٹیں اس کی آپ کرسی بنا دیں لیکن کرسی کبھی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کی شیپ بھی وہ ہے جو آپ نے دے دی اس کے بعد وہ خود چل بھی نہیں سکتی لیکن یہ کیسی کنورژن ہے میٹر کی نا نظر آنے والا ایک قطرہ اللہ تعالی اس کو ایک پورا انسان بنا دیتا ہے پھر دنیا میں کتنے جاندار بن رہے ہیں انڈوں میں پرندوں کے بچے بن رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے مرزانہ طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو نہیں دی لیکن انسٹنکٹ دی ہوئی ہے جتنا ان کو بتا ہے وہ کرتے ہیں اپنے گھونسلے بناتے ہیں اتنے خوبصورت قسم کے اس کے علاوہ ریپروڈکشن کا بھی ان کا سلسلہ ہے دشمن کو بھی پہچانتے ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان کو تو اللہ نے جو بنا دیا تو جس اللہ نے یہ مخلوق تخلیق کی ہے پہلی دفعہ وہ دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے فوا تو کا تو تیرے رب ہونے کی قسم لنح شرہ ہم ضرور بل ضرور ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے و اور شیطانوں کو بھی جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں سو لنخ گرون ہہنم جیت پھر ان سب کے سب لوگوں کو چاہے انسانوں میں شیاطین ہیں یا جنوں میں شیاطین ہے گٹنوں کے بل جہنم کے گرد جمع کر لیں گے ثم اور اس کے بعد لنن زیا کلی شی آتین اوہم اشدر رحمان <عِتِيَّة> ہر گروہ میں سے اسپیشلی ان لوگوں کو الگ کیا جائے گا جو رحمان کے مقابلے پہ سب سے زیادہ نافرمان تھا یعنی کافر بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے کچھ کٹر قسم کے کافر ہوتے ہیں کچھ نارمل قسم کے کافر ہوتے ہیں تو آخرت میں جس طرح اہل ایمان کے درجوں میں فرق ہے نا کہ جو کامر ایمان ہیں زیادہ تکوا اختیار کرنے والے ہیں ان کے مراتب جنت میں اعلی ہوں گے بالکل اس طریق پہ کافروں کے ساتھ بھی سلوک ہوگا جو کٹر قسم کے کافر ہیں جو رحمان کے دشمن ہیں رحمان کے بندوں کے دشمن ہیں انہیں تکلیفیں دیتے ہیں ان کو جہنم میں بھی باقی کافروں کی نسبت زیادہ عذاب ہونے والا ہے بہت اعلیٰ اللہم اجرنا من النار اللہ فم الم بلین اولا با سلی اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں اس آگ میں جلائے جانے کے تپائے جانے کے یعنی ان میں سے سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ اسے زیادہ سزا دی جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور یہ جہنم کی آگ کیسی ہے ام عل الا وار دہا اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے اس آگ سے گزرنا ہوگا یعنی خواہ وہ نیک ہے بدکار ہے پیغمبر ہے نان پیغمبر ہے مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی ہے جہنم کی آگ سے اس کو گزارا جائے گا کانا الا ربی کا حت مم اور یہ آپ کے رب پر لازمی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر انسان کو خواہ وہ مسلمان ہے کافر ہے نیک ہے بد ہے جہنم کی آگ سے گزرنا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالی نے پل سرات کا ذکر کیا ہے احادیث میں اس کے لیے آیا ہے پل سرات کا ورڈ بخاری اور مسلم میں کہ پل سرات ایک پل ہے برج ہے جس کو ہر انسان نے خواہ وہ مسلمان ہے کافر ہے نیک ہے بد ہے اسے عبور کر کے جنت تک پہنچنا ہے یہ آخری منزل ہوگی جس کو انسان نے عبور کرنا ہے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ایک پل ہے اب ظاہر ہے اس کے اوپر سے تو نارمل آدمی بھی, بھی نہیں گزر سکتا تو یہ مٹزانہ طور پر ایسا ہوگا کہ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالی بجلی کسی تیزی سے گزار دے گا بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرح آسمان سے بجلی زمین پہ گرتی ہے سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس طرح وہ پولیس رات کو کراس کر جائیں گے بعض آندھی کسی رفتار کے ساتھ کراس کریں گے بعض گھوڑ سوار جس طرح ہوتے ہیں اس رفتار سے کراس کریں گے بعض پیدل چلتے ہوئے بعض دوڑتے ہوئے بعض گسٹتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے یعنی وہ اپنے اپنے اعتبار سے اور بعض ایسے بدرسیب ہوں گے جو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے وہ لہٰذ و اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پولیس رات کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل یہ کرینے ہیں جن میں آپ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسی کرینز لگی ہوگی جو چن چن کے بندوں کو جہنم میں پھینک رہی ہوں گی اور جن کو اللہ نے بچانا ہوگا وہ تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے ظاہر وہ ایک مرزانہ ہی معاملہ ہوگا اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوگی جامعہ میں حدیث ہے حضرت انصب نے مالک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ضرور کروں گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں آپ کو قیامت کے دن کس جگہ پر تلاش کروں تو آپ نے فرمایا مجھے حوضے کوسر پہ تلاش کرنا وہاں میں اپنے پیاسے امتیا کو مشروب پلا رہا ہوں گا اور جو حوضے کوسر سے ایک دفعہ پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں جو اس نے پینا ہے وہ لذت کی وجہ سے پینا ہے پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انہوں نے ارض کیا کہ اگر میں آپ کو حوضے کوسر پہنا پاؤں تو فرمایا مزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے تو میں ان کے لیے شفات والا معاملہ کروں گا اللہ کے زن سے ان کا یارس اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا کہ پھر پولیس رات پہ آ جانا وہاں جب میرے امتی گزر رہے ہوں گے میں ان کے لیے اللہ کے حضور سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا تو ان کا یارس اللہ اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں پھر کہاں تلاش کروں تو آپ نے فرمایا بس یہ تین جگہیں ان تینوں میں سے کسی جگہ پہ تم مجھے پالو گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے اللہ کی رحمت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالی ہے یہ تو تقدیر میں لکھا ہے کہ ہر شخص نے پولیس رات سے گزرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا جلدی ن تکو تو پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے تھے پرہزگار تھے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے وہ نذرال افیح جیسیہ اور ظالموں کو اس میں گٹنوں کے بل گری حالت میں رہنے دیں گے اب یہ ایک تزلیل کی علامت ہے گھٹنوں کے بل گرنا این ممکن ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو بے اختیار لوگ گٹروں کے بال گر پڑیں گے بولے اللہ تعالی اب دیکھ لیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آخرت کی فلم چلا دی ہے ہمارے سامنے وہ چاہتا تو چاندے ایک باتیں بھی بیان کر سکتا تھا لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا اسی لیے کہ تاکہ لوگ جھوٹی امیدوں پر زندگی نہ گزارے باقی اس کے باوجود اگر کسی نے من پسند زندگی دنیا میں گزارنی ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم میں جانے کے سواب پیدا کرے گا کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا و ازا تلئی آیا تحینات اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات لدین کفرو لدین آ من تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان سے کہتے ہیں ائ الفری قی نم مقام کہ بتاؤ دونوں میں سے کون سے لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں رہائش کا معاملہ اچھا ہے اور ان کی آرام گاہیں ہیں دنیا میں وہ احسانو ندی اور ان کی نشستیں بھی بڑی خوبصورت ہیں یعنی ظاہر ہے کہ غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا شروع میں تو, تو امیر لوگ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھو دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے خدا کو تو مانتے تھے ساتھ وہ آلیہ شریک کرتے تھے دوسری جگہ پر تو یہاں تک بھی آیا قرآن حکیم میں کہ وہ کہتے تھے یہاں بھی اللہ نے کچھ دیکھا ہے تو ہمیں دیا ہے نا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا تو ہمیں کچھ نہیں ملنا وہ کم آلکھنا قبل قَرْنٍ اور ان مشرقین ارب سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا و جو سازو سامان کے اعتبار سے بھی اور سج دھج کے اعتبار سے بھی ان سے بہتر تھی جب اللہ نے ان کو برباد کر دیا تو مشرقین عرب کس تکبر کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو جائے گا بظاہر جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹ دی بھی ہے تو اس کو کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہے اسی کا ذکر آ رہا ہے انکانا فر بولا اے نبی ان سے فرماؤ کہ جو گمراہی میں مگن ہے فل یم دہر رہ تو پھر رحمان بھی اسے دنیا میں ڈھیل دیتا ہے او ما یو یہاں تک کہ جب اس طرح ڈھیل دیے جانے والے لوگ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ ہوا تھا کون سا وعدہ دنیا میں عذاب یا موت کا وقت قریب آ گیا یا قیامت قائم ہوگی املازاب یا تو عذاب و امسا یا پھر قیامت قیامت سے مراد آخری جو بڑی قیامت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد دنیا میں جو موت ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی من ہوا شر مکان جمدا تو اسی وقت اسے پتا چل جائے گا کہ کون ہے کہ جو مکان کے لحاظ سے برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور یعنی یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بظاہر طاقتور نظر آتے ہیں اور دنیا میں ان کے پاس مال ہے لیکن الٹیمیٹلی مرنے کے بعد یہ کمزور ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہوگا جہنم کی آگ وہ یزید اللہ الدین تدا اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو جو ہدایت کے طلب گار ہیں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے ظاہر ہم نماز میں بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ایک دنس سے پھر دعائیں کو بھی ہے اللہ مہدینی فی من ہدیت اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں والباقیات الصالحات تو خیر اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی بہتر ہیں دیکھیں دنیا میں انسان گناہ کی لذت سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ اسی وقت لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا گنا لکھا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اس کے گیس جو انسان نیکیاں کرتا ہے اس نیکی کرنے میں جو مشقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دنیا میں لیکن نیکی باقی رہتی ہے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے اس کا عذاب ہونے والا ہے نیکیوں کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب اللہ کے حضور لکھا جاتا ہے اور وہ تو قرآن میں آئے کہ دس گنا تو بڑھایا جائے گا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا سات سو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا ولبا تو سالحا خیر اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں عِند ربک تیرے رب کے پاس ثواب خیرمردا ثواب کے اعتبار سے اور انہی کا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے افرائی تلدی کفر اب آیاتی کیا اے نبی تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے و اور کہتا ہے لالدا کہ ضرور مجھے دیا جائے گا زیادہ مال اور اولاد یعنی آخرت کی زندگی میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا ہے جس طرح دنیا میں اللہ نے مجھے نوازا آخرت میں بھی مجھے نوازا جائے گا یعنی وہی وشفل تھنکنگ جو مسلمانوں میں بھی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے چاہے کرتوت کوئی سے بھی ہو کہتے ہیں جی اللہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور نہیں میں معاف کر دے گا تو کافروں نے بھی کوئی ڈھارس بدائی ہوئی تھی کہ ہم بھی مکے کی خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یہ نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب طال الغیب کیا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس سے غیب پر کوئی اطلاع ملی ہے امتحد آئندر رحمان یاحدہ یا کوئی رحمان کہ ہاں اس کا کوئی ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالی نے اس سے وعدہ لے لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آخرت میں بھی نوازوں گا کل لا ہرگز نہیں سنکتب ما یقول ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے و نمود لہو من الداب مدا اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا و نسو ما یقولا فردا اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کے اس دنیا میں اور قیامت کے دن وہ اکیلا اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا دنیا میں اگر کوئی قبائلی سسٹم میں کہتا ہے میرے پاس بیٹے ہیں قبیلے کے لوگ ہیں میری مدد کریں گے تو دنیا میں شاید کسی حد تک وہ کام آ جائے اللہ کے حضور کوئی شخص اپنی اولاد یا مال کے ساتھ پیش نہیں ہوگا اکیلا پیش ہوگا و تخو ملدون اللہ علی اور انہوں نے اللہ کے سوا اور آلیہ معبود بنا لیے ہیں لیکون رزا کہ وہ قیامت کے دن ان کے مددگار بنیں گے ظاہر ہے کہ مشرقین عرب جو ہے وہ بتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے آلیہ ہیں اور ایک بڑا الہ ہے اور یہ آلیہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اور اس بڑے رب سے بھگوان سے گاڈ سے اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے عباس بت ایسے تھے جو اللہ کے نیک بندوں کے بت بھی بنائے گئے تھے جس طرح قوم نو کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کے بت بنائے ہوئے تھے ان سے پہلے لوگوں نے پتھروں کی یاداشتیں رکھ لیں اور آہستہ آہستہ ان کو تراش کے بت بنا لیے اور ان پہ دھیان کر کے بیٹھنا شروع ہو گیا ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ کے حضور میں بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس چکر میں کہ یہ لوگ مددگار ہوں گے قیامت کے دن ان کے ان کے بت یا آلیہ یا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہستیاں لیکون عزا تاکہ وہ ان کے مددگار بنے کل سید فرون ابھی ہرگز نہیں وہ جھوٹے خدا جو انہوں نے بنا لیے اپنی مرضی سے وہ تو قیامت کے دن ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے وہ یقون اور وہ خود دشمن ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ عقیدے وابستہ کیے ہوئے تھے اب ظاہر قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم کرسچنز کے دشمن ہو جائیں گے کہ میں نے تو تمہیں شرک کی کوئی تعلیم نہیں دی تھی نہ میں نے کوئی یہ سکھایا تھا کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ڈیونٹی میں کلیم کرنا ہے یا ناود باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری تو کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی اسی طریقے سے اس امت میں بھی جو واقع تن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ان کو کسی نے مشکل کشا حاجت روا بنا لیا ہے تو وہ ہستیاں قیامت والے دن ان کی دشمن بن جائیں گی الم تارا اناسیا نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیاتی کو کافروں پر بسب ان کے کفر کے یعنی جان بوجھ کے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یعنی ان کی حرکتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے شیاتی کو ان پہ مسلط کر دیا تَعُزُّهُمْ تا عزو ہم ازا تاکہ وہ انہیں وقتاً فقتاً اکساتے رہے فلا تا اجل پس ان پر عذاب کے لیے آپ جلدی نہ کریں ظاہر نبی اسلام کو بھی وہ تنگ کرتے تھے کہ تیرہ سال مکی دور میں دو تہائی قرآن کے اندر جو دھمکیاں آئی ہیں تو آخر وہ عذاب کب آئے گا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں لکھا تھا غزب بدر کی شکل میں اور باقی غزوات کی شکل میں تو نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے یہ اللہ کا پلان ہے کہ اس نے عذاب کا نازل کرنا ہے آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کے لیے ان نما ند الحم بے شک ہم تو ان کی زندگی کی گنتی گن رہے ہیں یعنی یہ اس عذاب کی طرف جانے والے ہیں جو ان کا مقدر ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں رضی اللہ عنہ رو بنا دے گا باقی جو لوگ ہٹ درمی پر قائم رہے آخری وقت تک ابو جال ہے یا ابو لہب ہے تو ان کا مقدر تو جہنم کی آگ ہونے والی ہے لیکن باقیوں کی زندگی کے دن ہم گن رہے ہیں یوما نقشر المتقین الرحمانی وفتہ اس قیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے پرہزگاروں کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر و المجرمین اللہ جہنما وردا اور جو رحمان کے مجرمین ہیں ان کو پیاسا ہانکیں گے جہنم کی آگ کی طرف اللہم اجرنا من النار آمین دیکھیں قیامت کا دن جو ایک مشکل دن ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ ایسا دن ہے جس دن وہ اپنے رب کے مہمان ہوں گے آپ دنیا میں بھی اس کا چھوٹا سا نظارہ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ جون جولائی کی گرمی میں سب کانٹینٹ میں کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر جو لوگ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس تکلیف سے نہیں گزر رہے ہوتے کہ جو ایک پلیئر گزر رہا ہوتا ہے اس کی ٹینشن الگ جو وہ گرمی برداشت کر رہا ہے وہ الگ جگہ ایک ہی ہے لیکن دو مختلف لوگوں پہ مختلف حالتیں اور یہ تو چھوٹی سی مثال ہے قرآن میں آیا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور بخاری مسلم میں آیا کہ صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا جو پرہیزگار لوگوں کو ملنا ہے تو جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے تو وہ سمجھ لیں اس ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اگرچہ سٹارٹ میں سب کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت دے گا اور پھر وہ پچاس ہزار سال کا دن بھی اہل ایمان کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوگی بس کھانا پوری ہوگی اور وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب تو الگ سے وہ پچاس ہزار سال کا دن بھی گزارنا دنیا کی ساٹھ سال کی زندگی سے اسے کمپیر کریں تو تین منٹ سے بھی کم وہ زندگی بنتی ہے دنیا کی زندگی پچاس ہزار سال کے مقابلے میں تو وہ ایک دن متقین کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ رحمان کے حضور پیش ہو رہے ہیں مہمان کی شکل میں اور جو مجرمین ہے وہ پیاسے ہان کے جائیں گے جہنم کی طرف لا یم لکون الا من اتخذ عند الرحمانی آخ اور کوئی اختیار نہیں ہوگا اس دن شفاعت کا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے وعدہ لے لیا ہے یعنی اللہ تعالی نے انہیں قیامت کے دن نوازنا ہے جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت آئی کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا آسا آئی اب آسا کا ربو کا مقام محمودہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں سب لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے اور پھر بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جب نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر فرشتے انبیاء اور نیک لوگ بھی شفات کریں گے اور ظاہر اس سے مراد یہ بابیں نہیں ہیں جو لوگوں نے بنا لیے میں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی واقع جو نیک وکار لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے لیکن وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ شفات کا معاملہ ہوگا دھو زبردستی نہیں وقال ال تخر رحمان اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا اپنا لیا بگٹن سن ہے اس کا لقجک تم شعی اندا اے کافر ہو بے شک یہ تم ایسی سخت بات کر رہے ہو کہ تقا دسماواتو یتفر من قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے اس بات سے و تن شق الارض اور زمین پھٹ جائے وہ تخر الجال اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یعنی اگر آسمان کے زمین کے اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ اتنا سخت جملہ بول رہے ہو اتنی بڑی گالی اللہ کو دے رہے ہو کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے کہ اگر ان کے سسات ہوتے تو اسمان پھٹ جاتا زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ان دا رحمانی ولادا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اور وہ بیٹا بھی بگوٹن سن کے طور پر اول اعظب تعالی وما یم بغیلر ان تقیدا ولادا اور رحمان کے تو شاعن شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے انکل منفی سبا واتی ول اللہ آتی رحمانی ابدا کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں میں اور نا زمین میں مگر یہ کہ وہ رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے ہی حاضر ہوگا ہر شخص نے اکیلے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں یعنی اگر کسی نے جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا مان لیا تو وہ سمجھ لے کہ وہ بھی بندے کی حیثیت سے آئیں گے سور ازمر میں آئے کہ اگر اللہ نے اپنی اولاد کسی کو چننا ہوتا تو بھی مخلوق میں سے چنتا یعنی اللہ کا اگر کوئی بیٹا بھی ہوتا نا تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا تھا وہ مخلوق ہی ہوتا کیونکہ خدائی جو صفت ہے نا یہ صرف ایک ہستی کو شایا ہے جو لم یلد ولم یولد ہے اس کے بعد اگر اللہ کسی کو معبود بنا بھی دے ہمیں پابند کر دے کہ اس کی عبادت کرو وہ معبود تو ہو سکتا ہے جو سورہ ذخر میں آئے الکانحمانی ولاد ان فنا اول آبدین اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا بالفرض تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا وہ معبود تو ہو سکتا تھا اللہ کے حکم سے لیکن وہ خالق نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا اس کے سوا جتنی ہستیاں ہیں خواہ اللہ اپنا بیٹا کسی کو اپنا لے وہ بھی مخلوق ہی ہوگا تو یہ خوبی اللہ کے ساتھ خاص ہے لم یلد والم یور تو اللہ تعالیٰ فن ہے کہ یہ تمام لوگ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے چاہے وہ آسمانوں میں ہو زمین میں ہو کوئی جن ہو فرشتہ ہو پیغمبر ہو سب کے سب رحمان کے حضور ایک انسان کی حیثیت سے ایک بندے کی حیثیت سے پیش ہوں گے سورہ انصار میں تو آیا کہ عیسی امن مریم کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں رحمان کا بندہ کہا جائے اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو قیامت کے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے جو اللہ کے باغی لوگ ہیں یعنی یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندے فرشتے کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ رب کے مقابلے پر آ جائے لم وڈ دا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور سب کو اچھی طریقے سے اپنی گنتی میں رکھا ہوا ہے سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں جو اللہ کے حضور قیامت کے دن مخلوقات پیش ہوں گی تو کوئی حسابو کتاب میں کہیں کوئی رش میں پیچھے چھپ کے جان چھڑا لے دنیا میں ہو جاتا ہے اس طرح کہ بہت زیادہ رش ہو تو لوگ چھپ جاتے ہیں لیکن وہ انسانوں کی نظر سے چھپ سکتے ہیں اللہ کی نظر سے اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا وہ کل لم آتی ہی اور یہ سب کے سب قیامت کے دن پیش ہوں گے اپنے رب کے حضور تنہا اکیلے اکیلے پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی جھونڈ لے کر کوئی جتھا لے کر کوئی ماب لے کر کوئی دھون زبردستی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی جو قرآن پاک میں آیا کہ اس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا اولاد اپنے ماں باپ سے اسی طریقے سے انسان اپنی بیوی سے بیوی اپنے شوہر سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ کسی طریقے سے مجھے چھوڑ دیا جائے چاہے سارے جنم میں چلے جائیں میرا مال مجھ سے لے لیا جائے اور وہ بھی فرض کیا آخرت میں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے ان الدین عام و الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے سید عید الحمر رحمان تو ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا یہ وہ آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے بس سبب اس کے ایمان لانے کے نیک اعمال کرنے کے تو حضرت جبری علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر جبری علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آسمان میں بھی ندا کروا دو کہ اہل آسماں بھی اس سے محبت کریں تو وہ مخلوقات بھی محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر زمین میں ہوتی ہے اب یہ فیزیکل اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو سنائی دے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اور یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں کی ہیں انبیاء کرام علیم السلام ان کے آل بیت ان کے جانسار اصحاب ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے اپنے فرقوں کے بزرگوں کے لیے محبتیں کلیم کی ہوئی ہیں نا اور اس کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے کہ جی فلاں مزار کے اوپر اتنی دنیا آتی ہے تو یہ اللہ نے ہی ڈالی ہے نا تو ان کو بتایا کریں کہ پھر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی اتنی دنیا جاتی ہے پھر وہ بھی اللہ نے ڈالی ہے غلام احمد کا دجال 1908 میں جب جنم واصل ہوا اپنے انجام کو پہنچا تو اس کے ماننے والے تو بمشکل ہزاروں میں تھے آج ملینز میں تو کیا اللہ نے اس کی محبت ڈال دی ہے تو گمرائی کے کی کیس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مشہوری ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں ایک فرقے کا امام ان کے نزدیک مجدد ہے اور اللہ نے اس کی محبت ان کے ماننے والوں میں ڈالی ہے دوسرے فرقے والوں کے نزدیک وہ گمراہ کن شخص ہے اور اللہ نے ان کے ماننے والوں کے دل میں اس کی نفرت ڈالتی ہے تو یہ کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جس کو میٹر سے چیک کیا جا سکے میں رکھیے گا لہذا اس آیت کو یوز کر کے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے کی کوشش کرنا پھر دوسروں کے بھی آپ کو ماننے پڑیں گے صرف آمد بریلوی صاحب کی بزرگی ثابت نہیں ہوگی پھر تھانوی صاحب کی بھی ثابت ہوگی اور صرف تھانوی صاحب کی ثابت نہیں ہوگی غلام دجال کی بھی پھر بزرگی ثابت ہو جائے گی تو پھر ان کو یہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا ہو سکتا ہے میرے بکس میں بریلوی دیوبندی مکاری کر کے کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر لیتے ہیں انجینئر صاحب غلام احمد کا دجال کا کیا بنے گا اس کے ماننے والے بھی ملینز میں اس کی زندگی میں جتنے لوگ تھے اس سے زیادہ ہیں تو کہیں گے نہیں وہ اللہ نے ازمائش والا معاملہ کیا ہوا ہے تو بھائی آپ کے بزرگوں والا معاملہ بھی جو ہے ازمائش والا ہی لگتا ہے پھر اس کو تو چھوڑ دے کیا صحابہ اکرام علی مردوان میں بھی ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی محبت سارے مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے بالکل ایسا نہیں ہے اگر یہی کرائیٹیریا ہوتا تو یہ لازم تھا کہ ایٹ لیسٹ سارے مسلمان تو ان سب سے محبت کرتے یہاں پہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے ان کا آپس میں پایا جاتا ہے جنگیں ہوں گی تو جب کوئی تلوار کسی کے خلاف اٹھاتا ہے تو یہ کہہ تو نہیں سکتا کہ میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہے تلوار اٹھا لی تو آپ نے تو اس کے قتل کا ارادہ کیا یہ تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون سی محبت ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے کون سی محبت ہے جو مشہوری کسی کو مل گئی ہے اس وقت تو سب سے زیادہ فالوور جو ہیں دنیا میں مسٹر بیسٹ کے ہیں اور لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں کئی فٹ بالر ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں کرکٹر ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دین کو صحیح سمجھنے ہوتے ہیں بلکہ ان کے اس کیریکٹر کی وجہ سے یا ان کی گیم کی وجہ سے تو اس طریقے سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں اس آیت کو چونکہ لوگ کوٹ کرتے تھے اس لیے میں نے اس کا ذکر یہاں پر ضروری سمجھا فعن سرنا سانک <بِلِسَانِك> تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اتار کر آپ کے لیے آسان کر دیا ہے لیتوبشر اب ہل تاکہ آپ اس کے ذریعے پہسگاروں کو خوشخبری دیں کہ آخرت میں ان کے لیے انعام ہے وہ تم درا اور اس کے ذریعے ڈر بھی سنائیں او مل اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو ہے یعنی آپ کی قوم مشرقین عرب انہیں آخرت کا ڈر سنائیں انضار جو ہے یہ نبی الاسلام کی دعوت کا بنیادی رکن ہے صرف خوشخبری نہیں ہے اہل ایمان کے لیے بلکہ رحمان کے باغیوں کے لیے انظار والا معاملہ بھی آپ نے کرنا ہے وہ کم اہلکنا قبل من قرن اور کتنی ہی قومیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی مشرقین عرب سے پہلے ہل تو حص من ہوم من کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی موجود ہے او تس ماؤ لہوم یا ان کی کبھی کوئی آہٹ بھی تم نے محسوس کی ہاں ان کے کھنڈرات موجود ہیں وہ تم دیکھتے ہو لیکن وہ قومیں جو برباد کر دی گئیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کی آواز ان کی کوئی آہٹ بھی آج نہیں سن سکتا وہ کسے پارینہ ہو چکی بس اللہ کی بھئی کے ذریعے آپ کو ان کی خبر دی جاتی ہے کہ اس طرح کی قومیں تھیں قومیں آ سمود اور باقی قومیں لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں تو یہ جو مشرقین عرب اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں اپنے رب کے حضور انہیں پیش ہونا ہوگا اللہ امین اس پہ ہی ہماری یہ سورہ مریم مکمل ہوئی انشاءاللہ اللہ اگلی دفعہ سورہ توحا سے آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے